اصل میں کوٹ کے ذریعے طلاق نہیں بلکہ کھلا لیا جاتا طلاق تو ویسے ہی آدمی دے دیتا کوٹ کے ذریعے مرفرض کیجیے کہ طلاق اصل میں نکاح کی گرا جو ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں کسی آدمی کی اگر اس زمانے میں حضرت فاروق اعظم اللہ عنہ بھی قاضی ہوتے تو بغیر شوہر کی اجازت کے ان میں تفریق نہیں کر سکتے کوٹ اور کچہری کو کہاں اختیار ہاں کوٹ اور کچہری میں کھلا جب مؤثر ہوگا کہ جب لڑکے کو بلایا جائے اور وہ خلا نامے پہ دستخط کرے تب صحیح خلا ہوگا ورنہ کوٹ جو کہے آپ کو کہ خلا جیسے تین چار پیشی میں اگر لڑکا نہیں آیا تو ہمارے یہاں کورٹ کی زبان میں کہتے ہیں ایکس پارٹی پارٹی نہیں آئی لہذا جج نے خلا دے دیا ہمارے یہاں جج کو بلکہ اسلامی عدالت ہو اس کے بھی قاضی کوئی اختیار نہیں کہ وہ خلا دے کھلا جائز نہیں اب سنیے آپ یہ بھی فیملی آرڈیننس کی برکت ہے کھلا کوٹ سے ہو گیا اچھا اب اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ داروں نے اس پہ کیسے قانونی پھندا لگایا اگر آپ آئین کی اسٹڈی کریں فیملی آرڈیننس کی اسٹڈی کریں سیشن لیول کا کوٹ ہے یا سیشن ٹرائل ہے سیشن جج آپ کو کھلا دے دے گا ٹھیک یہ نامہ دکھانے کے بعد آڈی آرڈیننس جو پنچایت رولز ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں کہ یہ خلا نامہ یا طلاق نامہ آپ اپنے علاقے کے ناظم کو دیں گے یہ جو یو سی ناظم وغیرہ ہوتے تو اس زمانے بی ڈی ممبر ہوا کرتے اس کو اپلائی کریں اچھا ان کے لیے پنچائے تو رول جو ہیں وہ یہ کہا گیا کہ جس وقت ان کو طلاق اپلائی کی جائے خلا نامہ دیا جائے تو نوے دن کے بعد وہ خلا نامے کی تصدیق کر کے اور عورت کی آزادی کی سند دے گا اس لئے کہ شادی کا جب فارم سامنے رکھا جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کماری ہے یا متلقہ یہ کالم آپ پوچھیں گے لڑکی کماری ہے تو کماری پہ آپ نشان لگا دیں اور اگر لڑکی متعلقہ ہے طلاق نامہ کا خالی طلاق نامہ میں نہیں جو آرڈیننس ہے صرف طلاق نامہ تو کوئی بھی بنا لے گا تو وہ ان کو یہ کہا گیا کہ نوے دن کے بعد طلاق کو کنفرم کر کے دیں وہ بی ڈی یا آپ کا ناظم کا سارٹیفکیٹ دکھانا پڑے گا خلا نامے کا تب قاضی اس کا نکاح پڑھا سکتا ہے اب آئیے کون سا ایسا قانون جس کو ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا کون سا ایسا قانون جس کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا اب یہ قانونی کباہت ملاحظہ فرمائی اب آپ نے تو خلا لے لیا اور شادی کر دی دو بچے پہلے کے تھے دو بچے اب ہو گئے اور ہائی کورٹ گیا ہو مقدمہ ہائی کورٹ نے اس خلا نامے کو کل عدم کر دیا تو اب بیوی بی کس کے پاس جائے گی ہے نا قانونی الجھن اب اس کو تحفظ دیا تحفظ کیا ہے کہ اس کی اپیل سپریم کورٹ میں بھی جائز نہیں ہائی کورٹ تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں اپیل نہیں کر سکتا اس لیے اس میں دشواری یہ ہے اس نے اگر پہلے فیصلے کل ادم کر دیا تو اب بیوی بی پہلے شوہر کے پاس جا یا بعد والے کے پاس جا وہ نہیں بہت کوئی شاندار وکیل ہو جرا اور تادی کے فن کو جاننے والا وہ اگر جرہ کرے تو کورٹ کیا کرے گا خود سماعت نہیں کرے گا اس کی اپیل جو ہے ایڈمٹ کر لے گا ایڈمٹ کرنے کے بعد دوبارہ سیشن جج کوئی بھیجے گا کہ آپ اس مقدمے کو ذرا دوبارہ دے وہی پھر تماشا ہے تو ہم یہی فتوی دیتے ہیں کہ کورٹ کی طلاق جس پہ شوہر کے دستخط نہ ہو اور طلاق کھلا نامہ جس پہ شوہر کے دستخط نہ ہو شرعی خلا نہ ہونے کی وجہ سے اس کا دوسرا نکاح جائز نہیں تا وقت ہے کہ وہ شوہر اس طلاق نامے پر یا خلا نامے میں دستخط نہ کر دے شرعی تقاضے کے بغیر یہ کھلا جائز نہیں ہوگا نہ نکا جائز